بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم لم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم أبصارهم ولهم عذاب شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے الفلام یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں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 یہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے جس کی میں نے تلاوت کی اور اس کے بعد اس کا لفظی ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا یہ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے لمبی صورت ہے اور جب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم اجمائین نے قرآن کریم کی صورتوں کو ایک ترتیب کے ساتھ مرتب فرمایا تو اس میں اس صورت کو سب سے پہلے یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلے رکھا گیا. اس کی کل آیتیں دو سو ہیں اور یہ مدینہ منورہ میں یعنی نبی کریم سرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی اور اس کی سڑسٹھ سے لے کر تہتر تک کی آیتوں میں کیونکہ گائے کا واقعہ مذکور ہے اس لیے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے کیونکہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں اس, م... اس صورت کے مضامین پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بنیادی موضوع ایوان اور عمل سال ہے کیونکہ دین انہی دو چیزوں سے مرکب ہے دین جس بات کی طرف دعوت دیتا ہے وہ ایک یہ کہ ایمان لایا جائے ان عقیدوں پر جو واقعے کے مطابق ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس ایمان کے مطابق اپنی, اپنی زندگی کو گزارا جائے اور اس میں نیک عمل کیے جائیں تو اس صورت میں بھی ایک پہلا حصہ ایمان سے متعلق ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور کن چیزوں پر ایمان نہیں لانا چاہیے اور ایمان کے, ہی, ایمان کے ہی کے بارے میں انسانوں کے جو تین گروہ ہیں یعنی ایک وہ جو اللہ سبارک و تعالیٰ کے اس دین پر ایمان لائے جنہیں مومن یا مسلمان کہا جاتا ہے اور دوسرے وہ جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا جن کو کافر کہا جاتا ہے اور ایک تیسرے, تیسرا گروہ منافقین کا ہے کہ جو زبان سے تو ایمان لے آیا تھا لیکن دل سے ایمان نہیں لایا تھا اس ان تینوں قسموں کا بیان صورت کے شروع میں کیا گیا ہے اور پھر یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ جن باتوں پر ایمان لانے کی دعوت حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ کوئی آپ کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ جب سے انسان پیدا ہوا اس وقت سے ہی اس کی سرشت میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ وہ ان باتوں پر ایمان لائے اس بات کو واضح کرنے کے لیے قرآن کریم نے حضرت عالم عدم علی شاد کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا ہے تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو اس کے بعد آیات کے ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے ہے جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے اور ان کے ماضی کے واقعات ان کو یاد دلائے گئے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی تھی اور بنی اسرائیل پر لازم کیا گیا تھا کہ وہ اس کے احکام پر پوری طرح عمل کریں اور اسی وجہ سے ان کو پوری انسانیت کا امام بنایا گیا تھا لیکن بنی اسرائیل نے ان احکام پر عمل کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی نافرمانی شروع کی ان پر اللہ تعالی نے جو نعمتیں نازل فرمائی اس پر انہوں نے ناشکری اور نافرمانی سے کام لیا اس کا مفسل بیان اس سورہ بقرہ کے ایک طویل حصے میں کیا گیا ہے اور اس طرح یہ واضح کیا گیا ہے کہ اب یہ لوگ انسانیت کی امامت اور انسانیت کے کی لیے دائی بننے کے اہل نہیں رہے کیونکہ انہوں نے حضرت موسا علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کی خلاف ورزی کی اور جا بجا سرکشی کا مظاہرہ کیا لہذا اب یہ منصب امامت تبدیل کیا جائے گا اور اس سلسلے میں پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ صدلام کا تذکرہ بار تعالی نے فرمایا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ صدلام وہ بزرگ ہیں جن کو یہودی بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں عیسائی بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں اور عرب کے بت پرست مشرقین بھی حضرت ابراہیم علیہ سدسلام کو اپنا مقتدہ سمجھتے تھے ان سب کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے اور انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا اسی لیے حضرت ابراہیم اسدلام کے واقعے کے اندر یہ بات واضح فرمائی گئی ہے کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تھا کہ منصب امامت جس طرح آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے تو میری اولاد کو بھی عطا فرمائیے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ آپ کی اولاد میں جو لوگ صحیح راستے پر ہوں گے ان کو تو بے شک امامت کا منصب دیا جائے گا لیکن جو ظلم کرنے والے ہوں گے یا نافرمانی کرنے والے ہوں گے ان کو یہ منصب نہیں ملے گا چنانچہ ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم اسد السلام کے دو صاحبزادے تھے ایک حضرت اسحاق علیہ ستسلام جن کی نسل سے بنو, بنو اسرائیل چلے ہیں اور دوسرے حضرت اسماعیل عصد السلام انبیاء کرام زیادہ تر حضرت اسحاق علیہ سد السلام کی اولاد میں حضرت صاخ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ صلاحت کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا اور انہیں کی اولاد میں زیادہ تر انبیاء کرام تشریف لاتے رہے اور امت کی رہنمائی کرتے رہے لیکن جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا قرآن کریم نے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ اب یہ لوگ اس امامت کے اہل نہیں رہے لہذا ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور نبی کریم سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امامت کے لیے منتخب فرمایا گیا ہے اور اسی مناسبت سے پر آگے قبل کی تحویل کا ذکر ہے یعنی اب قبلہ بیت المقدس سے منتقل کر کے کعبہ شریف کی طرف منتقل کیا جائے گا اور اس طرح دوسرے, دوسرے پارے کا آغاز اسی حکم سے ہوا ہے ایوان کی یہ تفصیل بیان کرنے کے بعد پھر صورت میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بھی بہت سے احکام بیان فرمائے گئے ہیں جن میں عبادات بھی ہیں معاشرت کے متعلق احکام بھی ہیں خاندانی امور بھی ہیں اور حکمرانی سے متعلق بھی بہت سے مسائل سورہ بقرہ کے اندر بیان ہوئے ہیں یہ تھا ایک بہت ہی مختصر خلاصہ سورہ بقرہ کے مضامین کا اور اب ہم اس ان آیات کی مختصر تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ان میں سے پہلی آیت الفلام میم ہے یہ تین حروفوں کا مجموعہ ہے لیکن یہ تینوں حروف مل کر کوئی ایسا لفظ نہیں بنا رہے جو لوگوں میں مشہور ہو جس کے کوئی معنی لوگوں کو معلوم ہو عام طور سے جب حروف کو استعمال کیا جاتا ہے تو ان کو اس طرح جوڑا جاتا ہے کہ ان سے کوئی بامانہ لفظ بن جائے اور اس, ما, اس کے معنی آدمی کو سمجھ میں آ سکے لیکن قرآن کریم نے سور بقرہ کے شروع میں بھی اور دوسری بہت سی صورتوں کے شروع میں بھی کچھ ایسے حروف استعمال فرمائے ہیں کہ جن کو ملا کر کوئی بامانہ لفظ نہیں بنتا بلکہ یہ الگ الگ حروف کی شکل میں سورتوں کے شروع میں لائے گئے ہیں اسی لیے ان کو حروف مقدعات کہا جاتا ہے حروف مقدعات کے لفظی مانا ہے ٹوٹے ہوئے حروف یعنی یہ حروف الگ الگ, الگ ہیں یہ مل کر کوئی بامانہ لفظ نہیں بنا رہے ہیں اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے یہ الفلام میم بھی انہی میں داخل ہے اور بعض صورتوں کے اندر الفلام میم راہ ہے بعض میں الفلام راہ ہے بعض بعض میں صرف سعد ہے بعض میں صرف نون ہے بعض میں صرف قاف ہے بعض میں حامیم ہے اس طرح مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں اگرچہ بہت سے لوگوں نے ان حروف مقطعات کا کوئی مطلب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا کوئی بے تکلف اور واضح مفہوم کوئی بھی شخص متعین نہیں کر سکا حقیقت یہ ہے کہ یہ حروف صحابہ کرام میں سے ایک بہت بڑی تعداد کے پول کے مطابق جن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان حضرت علی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ان سب کا کہنا یہ ہے کہ یہ حروف جو شروع میں لائے گئے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کے رازوں میں سے ایک راز ہے یعنی اس کا کوئی صحیح مفہوم بتا نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالی نے یہ اپنی حکمت بالغاہ اور قدرت کاملہ کے تحت یہ حروف شروع میں اس طرح رکھے ہیں جو قرآن کریم کی ایک نرالی شان بتاتے ہیں اور اس کا کوئی صحیح مفہوم کسی بھی انسان کے لیے بیان کرنا ممکن نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک راز ہے اور اس راز کا افشا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پر نہیں کیا لہذا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان سے کیا مراد ہے خود قرآن کریم نے سورہ آل عمران کے شروع میں بتایا ہے پرانے کریم کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ لاوی لا اللہ کہ ان کی کوئی تفصیل اور اس کا صحیح مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ حروف بھی ان حضرات صاحب کرام کے قول کے مطابق ایسے ہی حروف ہیں جن کا مطلب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا اور ان کے اوپر کوئی علمی یا عملی مسئلہ بھی موقوف نہیں ہے نہ کوئی عقیدہ اس پر موقوف ہے نہ کوئی عمل اس کے اوپر موقف ہے لہذا اس کی تحقیق اور جستجو میں پڑھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے اپنی کتاب میں یہ حروف نازل فرمائے ہیں اور جس معنی میں بھی نازل فرمائے ہیں وہ برحق ہے لیکن ہمیں ان کا پورا علم نہیں اس کے بعد دوسری آیت ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں یہ کتاب ہم اردو میں ترجمہ کرنے کے لئے مجبور ہے کہ اس کو یہ کتاب کہہ کر اس کا ترجمہ کریں لیکن قرآن کریم نے یہاں جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ زالی الکتاب کتاب ہے اور عربی زبان میں عام طور سے زالیکا کا اشارہ دور, میں کوئی دور کوئی چیز ہو تو اس کی طرف ہوتا ہے اگر قریب کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس کے لیے حاضر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو بظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم تو ہمارے سامنے موجود ہے اور قریب ہے لہذا حاضل کتاب کہنا شاید زیادہ موزوں ہوتا لیکن اللہ سبارک تعالی نے اس کے بجائے ذالکل کتاب فرمایا جس کا اگر ٹھیٹ ترجمہ کیا جائے تو وہ کتاب ہو تو یہاں پر کوئی ایسا اشارہ کہ جو دور کی چیز کی طرف کیا جاتا ہے وہ کیوں کیا گیا اس کے جواب میں مبصرین نے مختلف باتیں کہی ہیں لیکن ان میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ در حقیقت عربی زبان کے لحاظ سے ذالیکہ کا لفظ جس طرح دور کی چیزوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اسی طرح اگر قریب کی کوئی چیز بھی بہت زیادہ عظیم الشان ہو تو اس کی طرف بھی باروقات اوقات کے لفظ سے اشارہ کر دیا جاتا ہے تو چونکہ قرآن کریم بڑی عظیم الشان نعمت ہے عظیم الشان کتاب ہے اس لیے حاضل کتاب کہنے کے بجائے اس کو ذالکل کتاب کہہ کر تعبیر فرمایا گیا ہے اور اس کی ایک توجیح امام راضی رحمتہ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں یہ بھی فرمائی ہے کہ ذالکل کتاب سے درحقیقت اشارہ اس طرف ہے کہ اس لئے جتنے انبیاء علیہ وسط والسلام تشریف لائے وہ تقریباً سب کے سب یہ بشارت دے دیا کرتے تھے کہ آخر زمانے میں حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوں گے جو تمام انبیاء کے خاتم ہیں اور ان کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہوگا اور وہ ایک کتاب لے کر آئیں گے جو قیام قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کرے گی تو چونکہ یہ پیشن گوئی حضرت موسا علیہ السلام نے بھی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کی حضرت داود علیہ السلام نے بھی کی تو تمام انبیاء کرام یہ پیشین گوئی کرتے چلے آ رہے تھے اور مختلف امتوں کے اور مختلف زمانوں کے لوگ اس کتاب کے انتظار میں تھے جو آخر دور میں نازل ہونے والی ہے اور پھر پوری امت کے لیے پوری انسانیت کے لیے وہ رہنمائی کا ذریعہ بنے گی تو یہاں پر ذالکہ کا اشارہ بعید کا اشارہ اس لیے کیا گیا کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا تمہیں انتظار تھا یہ وہی کتاب ہے جس کی بشارت انبیاء کرام علیہ مصلاۃ السلام دیتے چلے آئے ہیں یہ وہی کتاب ہے کہ جو آخر میں آنے کے بعد تمام قیام قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کے ذریعہ بنے گی اس واسطے بھی یہاں ہاغل کتاب کہنے کے بجائے ذالیکل کتاب فرمایا گیا ہے تو آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں یعنی اول تو اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں اس بات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے اور دوسرے اس کتاب میں جتنی باتیں کہی گئی ہیں وہ سب کسی شک و شبہ کے بغیر درست ہے انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو سو فیصد شک سے بالاتر نہیں سمجھا جا سکتا کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو اس کا علم محدود ہوتا ہے اور اکثر اس کی کتاب اس کے ذاتی خیالات پر مبنی ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جس کا علم لامحدود بھی ہے اور سو فیصد یقینی بھی ہے اس لیے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں اگر کسی کو کوئی شک ہو تو یہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا غلط فہمی کی وجہ سے ہوگا لیکن کتاب کی کوئی بات اپنی ذات میں شبہ والی نہیں ہے شک والی نہیں ہے پھر اس کتاب کا ایک بنیادی وصف یہ بیان فرمایا گیا کہ یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے ہدل للمتقین متقین یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے یعنی اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو لوگ اپنے دل میں یہ خوف رکھتے ہیں اور اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ ان کا کوئی کام ان کا کوئی عقیدہ ان کی کوئی فکر غلط سمت پہ نہ جا پڑے تو ان لوگوں کو یہ کتاب ہدایت عطا فرماتی ہے جس آدمی کو کوئی پرواہی نہ ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اس کے دل میں طلب ہی نہ ہو وہ یہ جاننا ہی نہیں چاہتا کہ ایسا راستہ کیا ہوتا ہے اس کے لیے یہ ہدایت کا سبب نہیں بنتی لیکن ان لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتی ہے کہ جو دل میں ڈر رکھنے والے ہیں یعنی طلب رکھنے والے ہیں کہ جن کے دل میں حق کی طلب ہے جو حق کے طالب ہیں جو حق جو چاہتے ہیں کہ جاننا چاہتے ہیں کہ حق کیا ہے ان کے لیے یہ ہدایت کا سبب ہے یوں تو اس لیے ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں ایک ہدایت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کو صرف سمجھا دیا جائے کہ صحیح راستہ کیا ہے اور دوسرے ہدایت کے معنی یہ ہے کہ اس کو ہدایت منزل تک پہنچا دیا جائے تو پہلی قسم کی ہدایت تو قرآن کریم ہر انسان کو دیتا ہے چاہے وہ کافر ہو مسلمان ہو فاطق و فاجر ہو یا نیک ہو ان سب کو ہدایت دیتا ہے اسی لیے سورہ بقرہ ہی کی ایک آیت میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احساس فرمایا کہ شاہ رمضان الدی انزل افی القرآن حضل للناس کہ یہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے یعنی اس میں کافر اور مسلم سب برابر ہیں وہ اس معنی میں ہدایت ہے کہ راستہ سب کو بتاتی ہے کافر کو بھی بتاتی ہے اسلام اور مسلمان کو بھی بتاتی ہے لیکن یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے وہی ہیں جو متقی ہوتے ہیں جن کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم کہیں کسی غلط راستے پر نہ جا پڑے کہیں ہمارا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے اس واسطے کہا گیا کہ یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والے والوں کے لئے اور کیونکہ اس ہدایت کا فائدہ انہی کو پہنچتا ہے جو اس قرآن کریم کی بات مان کر اس کے تمام احکام اور تعلیمات پر عمل کریں ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ اسے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے لہذا مجھے کوئی کام ایسا نہ کرنا چاہیے جو اس کی ناراضی کا باعث ہو اسی خوف اور دھیان کا نام تقویٰ ہے اور جو لوگ ایسا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں ان کو متقی کہا جاتا ہے چنانچہ یہاں ان کے لیے یہی لفظ استعمال ہوا ہے خدل دل متقین ڈر رکھنے والوں کے لئے یہ ہدایت ہے پھر آگے اس ڈر رکھنے والے جب اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں اور قرآن کریم کی ہدایت پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو ان کے اندر کیا اوصاف ظاہر ہوتے ہیں ان کا بیان تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ الدین یومنون بالغیب و یوقیمون اقصل و مما یعنی جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں تین خفتیں یہاں بیان فرمائی گئیں پہلی یہ جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں یہاں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے اور وہ یہ کہ اس دنیا میں جو ایمان معتبر ہے اور جو اللہ تعالی کے یہاں قبول ہے یہ ایمان ہے ان چیزوں پر جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی لیکن انسان اپنی عقل سے ذرا بھی سوچے گا تو وہ اس کو ایک حقیقت نظر آئے گی ایسی چیزوں پر ایمان لانا اس کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے یعنی بے دیکھی چیزوں پر ایمان لانا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے ہیں اور نہ اس دنیا میں آنکھوں سے نظر آ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار اشیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر اور اس کی توحید پر دلالت کرتی ہیں انسان اگر اپنی عقل سے کام لے اور صحیح طریقے سے سوچنے سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر ایمان لانا پڑتا ہے اور اس کو قبول کرنا پڑتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے اور آج کل بہت سے لوگوں کے دل میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہے تو اس پر کیسے ایمان لائیں کیونکہ جب تک آنکھوں سے کوئی چیز دیکھنے نہ لی جائے اس حد تک اس کا یقین نہیں ہوتا تو یہ خیال بالکل غلط ہے اس لیے کہ اس دنیا کے اندر بھی جس جن چیزوں کا ہمیں یقین ہوتا ہے وہ ساری ایسی نہیں ہوتی کہ ہم انہیں آنکھوں سے دیکھ سکیں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ان کو آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہوتے لیکن ان کی علامتوں سے ان کے قرائن سے اور ان کے پھیلے ہوئے دلائل کی وجہ سے ہم ان پر یقین کرتے ہیں ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر آپ فضا میں کوئی مسافر جہاز اڑتا ہوا دیکھیں تو آپ کو اڑتا ہوا جہاز تو نظر آ رہا ہے اور اس کا چلانے والا آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن اس کو دیکھنے, نہ دیکھنے کے باوجود آپ مکمل یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس جہاز کے اندر کوئی چلانے والا بیٹھا ہوا ہے اس کا کوئی پائلٹ ہے جو اس کو اڑا رہا ہے حالانکہ اس پائلٹ کو آپ نہیں دیکھ رہے لیکن چونکہ یہ بات معلوم ہے کہ جہاز خاص طور سے مسافر جہاز وہ بغیر کسی پائلٹ کے نہیں اڑ سکتا تو اس واسطے آپ یقین کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی پائلٹ موجود ہے اب یہاں وہ پایلت نظر نہ آنے کے باوجود آپ اس کو ایک یقین کے ساتھ موجود تصور کرتے ہیں اگر آپ کسی جگہ پر ہیں اور وہاں بارش برس رہی ہے تو چاہے وہ آپ کو بادل نظر نہ آ رہے ہوں لیکن بارش کے قطروں سے آپ یہ یقین کر سکتے ہیں کہ اوپر بادل ہے جو یہ بارش برسا رہا ہے تو غرض اس دنیا کے اندر بے شمار چیزیں ایسی ہے جو صرف آنکھوں سے دیکھ کر صرف آنکھوں سے دیکھ کر نہیں مانی جاتی بلکہ اپنی عقل سے سوچ کر مانی جاتی ہیں تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت یہ ایسی چیز ہے کہ جو اگرچہ آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی لیکن کائنات میں پھیلے ہوئے بے شمار دلائل انسان کو اس نتیجے تک پہنچاتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ ایک ہے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پورا عالم پوری دنیا ایک منظم اور مستحکم نظام کے تحت چل رہی ہے سورج ایک خاص وقت پر نکلتا ہے ایک خاص وقت پر غروب ہو جاتا ہے چاند ستارے ایک خاص وقت پر نکلتے ہیں اور غروب ہو جاتے ہیں ان میں ایک لمحے کا بھی کہیں فرق نہیں آتا یہ سمندر یہ پہاڑ یہ دریا یہ جنگل اور یہ نباتات یہ حیوانات ان میں سے ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے تو اگرچہ اس خالق کو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے لیکن اس پر ایمان لاتے ہیں اس عقل کی وجہ سے جو ہمیں اس تک رہنمائی کرتی ہے تو قرآن کریم کا فرمانا یہ ہے کہ انسان کو در حقیقت اس کائنات اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ اپنی عقل اور سمجھ سے کام لے کر ان حقیقتوں پر ایمان لائے کہ جو اگرچہ اس کو نظر آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی لیکن دلائل اس کے ان کے اوپر موجود ہیں تو اسی کا نام ایمان بالغیب ہے چنانچہ متقیوں کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ وہ ایمان لاتے ہیں بے دیکھی چیزوں پر جن میں اللہ تبارک وطالعہ بھی شامل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی شامل ہیں اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی وہی بھی شامل ہے کہ اس وہی کو نازل ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم اس کی حقانیت پر ایمان لاتے ہیں اور اسی طرح مرنے کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے آخرت کی زندگی وہ بھی اس میں شامل ہے